جیسا کہ آپ ساتھیوں سے وعدہ تھا آج کے درس میں ہم بات کریں گے جہاد پر اور جہاد کے متعلق بعض اہم مسائل پر اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس موضوع پر بہترین طریقے سے اور آسان طریقے سے بات کر سکوں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ لوگ ان مسائل کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کا آغاز کروں اور یہ بتاؤں کہ میں کس کس چیز پہ بات کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ درسوں موضوع لمبا ہے میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا لیکن بعض لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ اخر کیا ضرورت پڑ گئی ہے آج کے اس دور میں ایسے موضوع پر بات کرنے کی آج امت کو جہاد کی ضرورت ہے اور آپ لوگ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو ڈراتے ہو اور روکتے ہو جہاد سے لوگوں کو تم یہ کہو بس جہاد کرو یہ نہ کہو کہ جہاد کیسے کرنا ہے یہ نہ کہو کہ یہ جو ہو رہا ہے جہاد ہے یا نہیں ہے اس طریقے سے لوگوں کے جو قدم ہیں وہ لرز جاتے ہیں اور پھر جو مقصد جہاد کا وہ رہ جاتا ہے تو میری گزارش یہ ہے اس موضوع کی بہت ہی اہمیت ہے آج کل کے زمانے میں جب علم کم ہو چکا ہے لوگ جہالت کے درجہ میں غرق ہو چکے ہیں حق اور باطل آپس میں مکس ہو گیا ہے آپ کو پتہ نہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے عوام الناس صرف چمکتے ہوئی چیز کو سونا سمجھتے ہیں جہاں پر چمک نظر آتی ہے اسے حق سمجھتے ہیں کوئی پتہ نہیں کہ یہ سراب ہے یہ سونا ہے یہ جو چمک جو چمک رہی ہے کیا چیز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قصہ ہے جس کی وجہ سے میں نے جررت کی ہے اور اس موضوع پر دوبارہ بات کی ہے اور یہ قصہ جو ہے مشہور ہے شاید آپ لوگوں نے پہلے نہیں سنا کہ ابو قتادہ آپ اب جانتے ہیں جو انگلینڈ میں ہے اور معروف شخص ہے اس نے فتویٰ دیا ہے دیا تھا جو آج بھی موجود ہے کہ جزائر والوں کو یہ فتویٰ دیا تھا کہ تم لوگوں کے لیے جائز ہے بلکہ جہاد کا حصہ ہے اگر تم لوگ پولیس والوں کے اور فوجیوں کے جو مسلمان ہیں اس ملک میں جزائر میں ان کے اہل خانہ کو قتل کرو بیوی بچوں کو قتل کرو تو تمہارے لیے جائز ہے کیونکہ یہ تمہارے راستے میں دیوار بنتے ہیں جہاد کو روکتے ہیں تو اس لیے ان کے اہل خانہ کو قتل کریں گے تو یہ مجبوراً اپنی مجبوری کو دیکھتے ہوئے آپ کے راستے میں نہیں آئیں گے اور فوج میں برتے ہونے سے رک جائیں گے تو یہ راستہ ہے جہاد کا تو جب یہ فتویٰ سنا اور آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھی اس سے پہلے انہوں نے یہی سوال اس سے ملتے جلتے سوال شیخ برغی میر رحمۃ اللہ علیہ سے کیا میرے شیخ شیخ ابراہیم فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سونا شیخ صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا ٹیلی فون آیا جزائر سے انہوں نے شیخ صاحب سے یہ سوال کیا شیخ وسم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ شیخ صاحب ہم اپنے حکمرانوں کے خلاف اسٹرائک کرنا چاہتے ہیں مباہرات جو ہے مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں اجازت دیجیے تو شیخ صاحب نے کہا کہ آپ کون ہے اپنا تاخیر آپ لوگ کو کون بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہم جو ظاہر سے ایسے ایسے لوگ بات کر رہے ہیں مجاہدین ہیں تو ہمیں ضرورت پڑ گئی کہ ہم دنیا میں یہ دکھائیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ ظالم ہیں فاسق ہیں فاجر ہیں اور ہمارا حق نہیں ادا کرتے تو ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں یعنی مظاہرات اسٹرائکس کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ غلط کر رہے ہیں شیخ صاحب نے فرمایا یہ خروج ہے جائز نہیں ہے شیخ صاحب ہم نے فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں جو شراب خانہ تھے وہ بند کروایا اور فلاں فلاں جگہ پر جو زنا خانہ تھے وہ بھی بند کروایا فلان جگہ پر ہم یہ کیا وہ کیا اتنی ہم کام کر چکے ہیں تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم خروج کریں وہ تو خوارج کا منہج تو اور ہے انہوں نے کہا یہی خوارج کا منہج ہے آج اگر خوارج نہیں بنو گے تو کل ضرور بنو گے تو انہوں کا کوئی راستہ تمہیں بتائیں شیئر صاحب نے یہ فرمایا اگر نکلنا چاہے تو اس کی تین شرطیں ہیں حکمران کے خلاف نکلنے کی نمبر ایک تمہارا کوئی امیر ہونا چاہیے جس پر تمہارا اتفاق ہو نمبر دو تمہارے پاس طاقت ہونی چاہیے جو اس ملک کی فوج سے ٹکرا سکے نمبر تین تمہارے پاس اس کے ساتھ طاقت اور فوج کے ساتھ ساتھ آ, کافر جو حکمران ہیں وہ کافر بن چکا ہو اس نے کفر بواح کا ارتکاب ارتقاب کیا جیسے سے بخاری کی روایت میں آیا ہے اگر یہ تین شرطیں موجود ہیں یعنی حاکم کہ حکمران کافر بن چکا ہے اس کا کفر بالکل واضح ہے تمہارا پاس طاقت بھی ہے اور تمہارا امیر بھی ہے تب تو تم تمہارے جائزے کے نکلو انہوں نے کہیں ایسی بات تو نہیں ہے ان کا ایسی بات نہیں ہے تو بالکل جائز نہیں ہے فون بند کیا پھر یہی فتویٰ علامہ البن رحمت سے سوال کیا یہی سوال کیا گیا علامہ البانی جو شام میں رہتے ہیں شمس سعودی عرب میں رہتے ہیں علامہ البانی شام میں رہتے ہیں ان کا بھی وہی جواب تھا بالکل دیکھیں السن و جماعت کا علم منہج دیکھیں استاد الگ الگ ملک الگ الگ لیکن منہج ایک ہے راستہ ایک ہے اور یہ نشانی السن و جماعت کے علماء کی ہمیشہ دنیا کے جس کونے میں ہوں گے ایک ہی طرح کے ایک ہی بات کریں گے ہمیشہ انہیں وہی جواب دیا کہ جائز یہ, یہ مباہرات یہ خروج کا راستہ ہے وہ چاہتے تھے کہیں سے فتویٰ ملوں ان کو فتوہ ملا انگلینڈ سے ابو خطا دن نے دیا جاؤ جائز ہے تمہارے لیے اتنی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ اگر ان کے پولیس والے تمہارے روکیں کہ سٹرائکس نہ کرو یا تمہیں اس جہاد سے روکیں کیونکہ یہ, بھی یہ سٹرائک بھی جہاد کا ذریعہ ہے سبحان اللہ تو ایک قصہ یہ ہے جو میں بات کرنا چاہتا تھا جزائر میں شیخ ابراہیم جو میرے شیخ استاد ہیں ان کے ایک اس مجلس میں جہاں پر وہ بیٹھے تھے شیخمی کے پاس ایک شخص نے یعنی جو وہاں پہ جہاد کرتا تھا جزائر میں توبہ کر کے واپس آیا اس ملک کو بھی چھوڑ دیا اس نے کہا قسم کا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک واقعہ واقعہ یہ تھا جو مجاہدین وہاں پہ موجود, موجود تھے ان میں سے ایک ایسا شخص تھا جس کی بیٹی بے پردہ تھی پردہ نہیں کرتی تھی جو حجاب شرعی ہے جب مجاہدین کو پتہ چلا تو اس شخص کو بلایا اور کہا تمہاری بیٹی بے پردہ ہے اپنے بیٹے کو بلاؤ اس کو پتا چلا میں بلاتا ہوں تو یہ اسے قتل کر دیں گے تو اس نے بلایا نہیں تو ان کے امیر نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ اسے قتل کرو وہ قسم کھاتا ہے کہ یہ جہاد ہے اسے قتل, اسے قتل کرو اور قتل بھی کون کرے گا ولا برا کا مسئلہ ہے قتل اس کا سگا بیٹا کرے گا وہ بھی مجاہدین میں سے تھا اور اس کے اپنے بیٹے نے اپنے باپ کو ذبح کر دیا سب کے سامنے اس شخص نے کہا قسم کھاتے ہوئے جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے دل میں کھٹکا ہے کہ یہ اللہ کا راستے میں جہاد کبھی نہیں ہو سکتا جو شخص اپنے باپ کو ذبح کر دے بکرے کی طرح وہ کیسے مجاہد ہو سکتا ہے کہ جب مجھے راستہ نکل وہاں سے نکل گیا میں اس کی تصدیق کے لیے ابو قطع نے ایک مجلہ مجلت الانصار میں خیال نکل مجلت النسار نے اس کا ذکر کیا مجا باغیرت مجاہدین میں سے ایک مجاہد نے اپنے والدین کو قتل کر دیا والد یہاں پہ ذبح کیا اس کے کی والدہ کھانا پینا لے کے آتی تھی کیونکہ وہ بھی اس گھر میں رہتی تھی جس میں بے پردہ بیٹی رہتی ہے اس بیٹے نے ماں کو بھی قتل کر دیا اس کی تصدیق کے لیے اس مجلت المصار میں ابو قتادہ نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ ایک باغیرت نوجوان مجاہد نے اپنے والدین کو ذبح کر دیا قتل کر دیا اگر یہ جہاد ہے امت میں آج تو کیا اس جہاد کی لط نصرت کرے گا کبھی جسے آپ اپنے والدین بھی محفوظ نہ ہو آپ نے دیکھا ہے اس کے بعد کیا ہوا ہے یہ ظاہر حال آپ لوگوں کے سامنے ہے کہا جاتا ہے یہ وہ ملک جس میں ملین جس نے ملین شہید دیا ہے امت کو ملین شہید اس ملک میں کہ یہ شہید اس ملک نے دی ہیں جو اپنے ماں باپ کو قتل کریں اور کس کے فتوا پر اب وہ قطع عالم ہے کہ اس نے اکثر علم حاصل کیا ہے میرے بھائی جہاد کسے کہتے ہیں جہاد کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری جہاد عبادت ہے جیسا کہ نماز عبادت ہے میرے بھائیو جہاد جہاد بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نماز کو کر دیا ہے ہر مسلمان پر جہاد بھی عبادت جیسے نماز عبادت ہے جہاد فرد عین بھی ہوتا ہے فرض کے بھی ہے جیسے میں تفصیل بیان کروں جہاد کا کرو حکم الگ ہے لیکن جیسا کہ نماز بغیر شروت ارکان واجبات کے نہیں ہوتی اسی طریقے سے جہاد بھی عبادت ہے اس کے بھی شروعت ہیں اس کے بھی ارکان اس کے بھی واجبات ہیں اس کے بھی ضوابط ہیں موابط شریع و حدیں لگائی گئی ہیں فجر کی نماز اب دو سے تین نہیں پڑھ سکتے کیوں نہیں پڑھ سکتے شریعت نے حدیں لگائی ہیں فجر کی فرض نماز دو رکعت ہے ابھی تین کیوں نہیں پڑھ سکتے ہم دیکھا جائے تو تیسری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تقویر ہے تحمید ہے تسبیح ہے اس کے باوجود بھی اگر دو سے تین پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز دو بھی نہیں باطل ہو جاتی ہے دو بھی آپ کی نماز دو رقم بھی آپ کی باطل ہو جاتی ہے وجہ کیا ہے کہ حدیں ہیں شریعت میں جو ان حدوں سے گزر جائے گا وہ عبادت باطل ہو جاتی ہے اسی طریقے سے جہاد بھی عبادت ہے جہاد کی بھی حدیں موجود ہیں اسے کہتے غوابط شرعی فی وہ کون سی مجاہد جیسے نماز کو پہلے سمجھنا چاہے نماز کیسے ادا کرنی ہے نماز نبوی کیسے ہوتی اسی طریقے سے جہاد نبوی بھی موجود ہے دونوں کو الگ الگ کیوں کرتے ہیں امت میں ہمارا اتنا قصور ضرور ہے کہ ہم جیسے کہ نماز نبوی کا حکم دیتے ہیں لوگ آ کے ہمارا سر بھی چومتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اچھی بات کی ہے کیونکہ جب جہاد نبوی کی بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں دیکھیں یہ بکے ہوئے ہیں یہ حکمرانوں کے ہاتھوں بک چکے ہیں یہ علماء سلاطین ہیں آخر تک اتنی باتیں ہوتی رہتی ہیں یہ کوئی انصاف ہے یا تو پھر نماز بھی اپنی پڑھو جیسے کہ جہاد اپنا کرتے ہو اگر نماز نبوی پڑھنا چاہتے ہو تو جہاد نبوی واپو کرنا چاہیے تو ایک چھوٹا سا مقدمہ ہمیں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اس موضوع کی آج اشد اہمیت ہے اس تفریق کے ماحول میں اور اس میں جو میں بات کروں گا جہاد کے تعلق سے نمبر ایک جہاد کی تعریف کیا ہے نمبر دو جہاد کی فضیلت نمبر تین جہاد کے قسم اور مرتبے نمبر چار جہاد کا حکم شریعت میں کیا ہے نمبر پانچ جہاد کا مقصد کیا ہے جہاد کو مشروع کیوں کیا ہے نمبر چھ جہاد کے مراحل کیسے جہاد وجود میں آئے اسے کیا مرحلے تھے نمبر سات جہاد کی شرطیں تقریباً شرطیں ہیں جہاد کی نماز کی نو ہیں جہاد کی 17 شرطیں ہیں نمبر آٹھ جہاد کے اہم ضابطے یعنی حدیں کیا ہیں جہاد کی نمبر جہاد الدفع کی حقیقت کیا ہے نمبر نو جہاد الدفع دفع الصائل میں کیا فرق ہے نمبر دس جہاد اور مسئلہ فقہ الواقع کیا آج کل واقع میں جو ہو رہا ہے اس کو کیسے اپلائی کر اپنے اس جہاد پر کیا ہم جہاد اس پہ کر سکتے یا نہیں وہ فقہ واقعہ جو ہے وہ ہر عالم کو آنا چاہیے یا نہیں نمبر گیارہ کیا اسام بلّہ دن مجاہد ہے یا نہیں اس کا منہج کیا ہے نمبر بارہ کا کموپت کیا ہے جہاد سے شیخ بن عثمین شیخ بن باز علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نمبر تیرہ شیعہ شیعہ رافضی اور تبلیغ جماعت والے جہاد کا انکار کرتے ہیں تو آپ لوگ جہاد کا انکار ہیں تو فرق کیا ہے دونوں میں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ بھی با... کباطن منہج ہے اور تبلیغ جماعت والوں کا بھی منہج درست نہیں ہے <تصفح> تم لوگ یہی کہتے ہو فرق ہے تینوں کے اقوال میں تو اس کی وضاحت نمبر چودہ. اس شخص کا حکم کیا ہے جو آج کے دور میں یہ دیکھتا ہے کہ جہاد فرق عین ہو چکا ہے ہر مسلمان پر اس شخص پر کیا حکم ہے جو یہ فتویٰ دیتا ہے پھر کیا آج ہم شیوں کے ساتھ مل کر جہاد کر سکتے ہیں کافر دشمن کے خلاف یہ نہیں نمبر سولہ آج امت کی ذلت کے اہم اسباب کیا ہیں ان کا علاج کیا ہے تو یہ جہاد کے متعلق جو باتیں ہیں پھر جہاد کے موضوع پر یا جہاد کی حقیقت نے ان باتوں میں بات کرنے گے پھر جہاد سے جو متعلق امور ہیں وہ نمبر ایک مسئلہ الولا والبرا دوستی و دشمنی کا مسئلہ اس پہ بات کریں گے نمبر دو ولی امر قاعت حکمران وقت کفایت فم برداری کے بعض احکام اور مسائل نمبر تین خود کش حملے اس کی حقیقت کیا ہے اور شرحن اس کا کیا حکم ہے نمبر چار آج اس فکر کے ساتھ بعض علماء کیوں موجود ہیں اگر یہ باطل ہوتا ہے تو علما کوئی بھی ان کے ساتھ نہ ہوتا اس کی کون کون سے علماء کیسے علماء موجود ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بیان کریں گے انشاءاللہ. نمبر پانچ کیا آج کے دور میں فلسطین میں اور عراق میں جہاد کرنے کا فائدہ ہے یا نہیں نمبر چھ آج کے افغانستان کے جہاد میں اور کل کے جہاد میں کیا فرق ہے کل تو یہی علماء کہہ دیتے جائز جہاد اج یہ علماء روکتے ہیں وجہ کیا ہے ملک ایک ہے دشمن بھی ایک ہے تو دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے یہاں پر علماء کا قول کیوں تبدیل ہو گیا اس کی وضاحت نمبر سات امن و امان کی اہمیت نمبر آٹھ اگر جہاد آج کے دور میں نہ کریں تو پھر حل کیا ہے کیا ضلعت اور رسوائی میں زندگی گزاریں اسی طریقے سے اور اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیں تو یہ اہم باتیں جس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ آج کے درس میں آغاز کرتے ہیں جہاد کی تعریف جہاد کی تعریف میں لغت میں جہاد کہتے ہیں بدل الجہد والوسر. کسی چیز کے لیے جد و جہد کرنا سے جہاد کہتے ہیں کسی چیز کے لیے بھی. آپ دنیا کی کوئی پڑھائی کرتے ہیں اس میں جد جہد کرتے ہیں تو آپ نے جہاد کیا علم دنیا کے علم حاصل کرنے کے لیے میں ڈاکٹر بنا ہوں میں نے جہاد کیا مجاہدہ کیا صبر کیا وقت لگایا محنت کی اور اس دنیا کے علم حاصل کر کے میں ڈاکٹر بنا اسی طریقے سے جو انجینئر بنا اس نے جد و کی وہ انجینئر بنا اسی طریقے سے جو درزی بنا اس نے جد و کی اس نے یہ کام سیکھا اس نے وہ درزی بنا تو یہ مختلف قسم کے جد و جہد ہیں عربی لغت میں جہاد کہتے ہیں کسی چیز کے لیے جد و جہد کرنا اور شریعت میں مختلف تعریفات ہیں جو تعریف عام ہے جس میں سب کچھ شامل ہیں میں وہ بیان کرتا ہوں شرح میں جہاد کہتے ہیں بدر السل في حصول محبوب الحق رہس رحمۃ اللہ علیہ فتح میں جد نمبر 18 میں بیان کرتے ہیں یہ تاریخ میں بیان کر رہا ہوں ابھی شرح حسین نے بیان کی ہے ان کی کتابوں سے بیان کر رہا ہوں جلد نمبر اٹھارہ فتح جلد نمبر اٹھارہ سفمبر ایک سو باون میں بیانو ایک ایک بیانوے میں بیان کرتے ہیں کہ شرع میں جہاد کا مطلب ہے اپنی طاقت لگا دینا اور یہ طاقت ہے انسان کے قدرت جتنے وہ سفاہت رکھتا ہے اس کے مطابق کس چیز میں فی حصول محبوب الحق اللہ تعالی کی رضا اللہ تعالی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے طاقت لگا دینا اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اسے رک جانا اگر اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو شریعت میں اسے جہاد کہتے ہیں جو جل جل جل اللہ تعالیٰ پسند ہے اس کو حاصل کرنا اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس سے رک جانا اسے کہتے ہیں جہاد شریعت میں اور قدرت کی حد کیا ہے استفاعت کی حد کیا ہے شیف صحت فرماتے ہیں میں استطفیسم بد او الطلف طاقت اسے کہتے ہیں جو انسان بغیر ضرر کے وہ کام کر سکے اس پر کوئی ضرر نہیں اس سے واضح ہوا کہ اپنی خود کش حملے میں جان دے دینا یہ اس سفاہت میں نہیں ہے اس تعریف سے یہ ظاہر ہوا تفصیل آگے بیان کروں گا میں اور فتح ابن تعیمی جلد نمبر دس سفر ایک سو اکاون میں فرماتے ہیں مزید تفصیل اس تعریف کی یعنی بدر الجہد ولوس مربات اللہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جد و جہد لگا دینا اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتے دو چیزوں پر نمبر ایک کہ جو چیز اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایمان اور عمل صالح میں سے اس کو بجا لانا اور جو چیز جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کفر فصوف اور احسیاان سے اس سے رک جانا اس کو کہتے ہیں جہاد جہاد کے فضیلت علامہ ابن القیم محمد اللہ علیہ طریق الحجرتین میں سفر نمبر پانچ سو میں بیان کرتے ہیں فضیلت تو بہت لمبی ہے میں زیادہ بیان نہیں کر سکتا لیکن جو اہم بات مجھے پسند ہے بابا آپ کے بیان کرتا ہوں بہت علماء نے جہاد کی فضیلت پر کتابیں لکھی ہیں لیکن ان کی یہ جو فرمان ہے بہت اچھا لگا مجھے اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں بار بار بیان کرتا ہوں فرماتے ہیں اس کی فضیلت میں یہ کافی ہے اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان کافی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة صف آیت نمبر 10 سے 13 تک یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم علا تجارت تنجیقم من عذاب علیم اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف نہ بلاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے لجات دے تو لوگوں کی جو نفس ہے اس میں شوق پیدا ہو گیا بھئی یہ کون سی تجارت ہے جس میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ خود اشارہ کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ ایسی تجارت ہے اور جس میں عذاب, عذاب علیم سے نجات ہے تو نفس ذرا تڑپی بھئی پتہ چلے یہ کون سی تجارت ہے تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا تو مینو نبی اللہ وہ رسول ہی وہ تجاہدون فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آؤ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آؤ آو اور جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں یا یہاں پر آپ دیکھ لیں جب بھی جہاد کی بات ہوتی ہے یعنی اپنے جان و مال سے جہاد کرنا تو لفظ فی اللہ ضرور ہوگا آپ دیکھ لیں قرآن کی آیات اور سیاحدیث اگر جہاد یہی جہاد جس میں جان اور مال اور نفس کے جہاد ہے جیسے میں تفصیل بیان کروں گا آگے تو فی سبیلا کا لفظ ضرور ہوگا اگر عام جہاد ہو, عام لفظ میں جہاد کا لفظ ضرور آئے گا لیکن سبیلہ کا لفظ نہیں آئے گا اس کی وضاحت میں آگے کروں گا تو یہاں پر دو تجاہدوں فیس ربی اللہ اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرو بیا مالک ممفوظ اپنے مال سے اور اپنے نفس سے یعنی یہ تجارت ہے تو نفس ب... ابھی شخص ت... یہ تفسیر بیان کرتے ہیں اس کی تو نفس کو جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ شوق تھا نفس کو جانے وہ کون سے جا رہا تھا ابھی اسی نفس کو تھوڑا سا یہ گمان ہوا کہ اب یہ عجیب تجارت میں تو جان چلی جائے گی تجارت میں تو ہم مال مالدولہ تو سنتے تھے بھائی خرید و فروخت ہوتی ہے یہاں پر دینا جو ہے وہ صرف مال نہیں مال کے ساتھ ساتھ جان کا بھی ذکر آیا ہے تو تھوڑا سا دھر پیدا ہوا نفس کے اندر تو اللہ تعالیٰ آگے فرمایا خیر اللکم یہی تمہارے لیے بہتر اگر تم جانتے ہو تو یعنی جان بھی چلی جائے یہ ایسا سودا ہے اس میں اگر جان بھی چلی جائے تب بھی کوئی گمان اور کوئی نقصان کوئی خسارہ نہیں یعنی یہ جہاد جس میں مال اور دولت دونوں چلی جاتی ہے آپ کی یا ان میں سے ایک چلا جاتا ہے تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو اپنی زندگی کی سلامتی کے ساتھ تو ایسا لگتا ہے شخص فرمات ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان کے نفس نے پھر یہ بات کہی ہو اگر ہم جہاد بھی کریں تو ہمیں ملے گا کیا ٹھیک ہے یہ تو ہم دیں گے اس کے عوض ہمیں کیا ملے گا اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یغفر پھر لکم زروں اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف مین ضرور کے کم نہیں یاد رکھے مین کا لب مین تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا سبحان اللہ جتنی زندگی میں گناہ کیے ہیں تجارت دیکھیں ذرا جتنی زندگی میں گناہ کیے ہیں تم دے جان رہے ہو ایوز میں گناہوں کے معافی اپنے رب کی رضا لے رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ دخل کم جنا انتہجری انتحد انہر سے اتنی نہیں گناہوں کی معافی ہی نہیں اور ایسی جنت میں اللہ تعالی فوراً داخل کر دے گا جس کی تلند دہر بہ رہی ہیں اتنا ہی نہیں وہ مسئلہ کہ نہیبتن فی جنت عدل اور ایسے بہترین طیب گھر عطا فرمائے گا جنت میں اور جب ہم جنت میں گھر کی بات کرتے تو یہ گھر نہیں بعض ایسے گھر ہیں جو سب سے کم درجے والے گھر ہیں ان کی جو اینٹیں ہیں ایک سونے کی ایک چاندی کی اور سونا چاندی دنیا کا نہیں جنت کا سونا اور چاندی آج سونے کی مت بہت بڑھ گئی ہے تو جنت میں جو سونا اور چاندی ہوگا وہ یہ دنیاوی سونا چاندی نہیں کیسا ہوگا اللہ نام ملتے جلتے ہیں جیسے صدر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جنت میں اور دنیا میں جو چیزیں ہیں صرف نام کی مشابہت ہے حقیقت میں بالکل الگ الگ ہیں کیوں کیونکہ نبی کر جنت میں ایسی چیزیں ہیں جو نہ کسی نے کبھی دیکھی ہیں نہ کسی کان میں سنے ہیں اور نہ کسی کو گمان بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ کے ذہن وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا تو جنت میں انار ہیں دنیا کا بھی انار ہے صرف نام کی مشاورت ہے وہ انار کیسا ہوگا اس کے دانے کیسے ہوں گے اس کا ذائقہ کیسے ہوگا اللہ عالم تو جنت کے گھروں کی جو دیوار سونے اور چاندی کیسی ہوگی اللہ علم لیکن سونا ہاں سونا ہوگا اور چاندی بھی ہوگی ہمارا ایمان ہے کیسا ہوگا اللہ علم ریب میں ہے مٹی مٹی نہیں ہوگی فران ہوگا چھت ہوگی رحمان کا عرش جان تو میں اچھا خیمے ہاں خیمے بھی ہوں گے بات مساقی نقیابی کی آئی ہے تو اس میں سب چیزیں موجود ہیں خیمے کیسے ہوں گے یا کا خیمہ ہمارے خیمے ہوتے ہیں کپڑے کے یا آج کل خیمے جو فائبر گلاس کے آئے ہیں مختلف قسم کے جو دنیا کے بہترین خیمے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کبھی یا پوت کا خیمہ بھی دیکھا ہے اور ایسا بڑا خیمہ ہے یا پوت اندر سے خالی ہو, اوپر سے پورا یاقوت ہے کہ اگر ایک کونے میں ہور بیٹھ جائے تو اتنا دور ہوگا کہ آپ کو وہ کوئی نظر نہیں آئے گا اتنی بڑا اتنی کھلا اتنی وسیع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسکن طیب میں اللہ تعالی پور عطا فرمائے گا اور اتنی عظیم نعمتیں ہوں گے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اس آئے کریمہ میں وہ مساک نہ پیے فرمایا مساکن تو مسکن ہے گھر ہے جہاں پہ سکون انسان حاصل کرتا ہے لیکن ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے پیوب ہے الحمدللہ لیکن کبھی پریشانی ہے کبھی جھگڑا ہے کبھی اونچ نیچ ہوتی ہے کہ نہیں وہاں پر جو ہے پیے آپ کے گمان میں اونچ نیچ کبھی نہیں آئے گا وہاں پر یہ جو پری پریشانی میں جو بل پڑ جاتے ہیں نا پریشانی کا یہ نہیں ہوگا وہاں پہ وہاں پر خوشی کی خوشی مسکراہٹے مسکراہٹے ہیں وہ مساقی نقیبت کہاں پہ فی جنات عدم جنات عدم میں ظاہر کلفر یہی سب سے عظیم کامیابی ہے اللہ اکبر تو یوں لگا چھ سواگے فرماتے ہیں وہ اس نفس نے جو ابھی تک اتنا گمان کر رہی تھی جہاں تک جب پہنچی ہے تو اس نفس نے کہا تو یہ تو آخرت میں ہے ہماری دنیا میں کیا ہے ہمارے لیے یہ سودا تو آخرت میں ہمیں ملے گا چلے جان کی بات ہے نا جان دینی ہے مال بھی دینا ہے تو دنیا میں کیا ملے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اخرا تو خبن نصر من اللہ و فت قریب و بشرین اور وہ دوسری بات جو تم اپنے اندر چھپاتے تو دنیا میں کیا ملے گا اللہ اللہ تعالی کی طرف سے کامیابی ملے گی نصر من اللہ وفت شریف اور ان قریب فتح ہوگی تمہاری فتح ہوگی وہ بشیر اور مومنوں کو بشارت دو بشارت مومنوں کو دو دوسروں کو نہیں مومن وہ ہیں یا یہ لدین شروع کی آیت و شروع میں وہی عمل کر سکتے ہیں اس آیت پہ جو واقعی مومن ہے تو کامیابی حاصل کرنی ہے تو کامیابی یہ راستہ ہے تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں جہاد نفس اور جہاد المال کی بات ہوئی ہے یہ عظیم جہاد ہے اور متفق علیہ حدیث میں سیدنا اب حریرہ رہا بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیت تلاوت کرتے ہوئے لا من صیام ولا ولاح وہ کبھی تھکتا نہیں نہ روزے سے اور نہ نماز سے یرجع جی فی سبیل اللہ جب تک کہ وہ مجاہد جو اللہ تعالی راست میں نکلے وہ اپنے واپس گھر نہیں آتا جو جہاد میں گزارتا ہے اس شخص کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے جو سائرات کا قیام کرتے ہو سارا دن کا روزہ رکھتا ہے وہ توقع وہجاہد نفی سے بھی علی اللہ فی تعالیٰ خود اس کا ذمہ لیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ اگر جہاد پہ نکلتے ہیں بے ان توفع اگر اسے اللہ تعالی وفات عطا کرے یا وہ شخص مر جائے انودغلح الجنہ تو اسے جنت ضرور عطا فرمائے گا اور اگر وہ واپس آ جائے او ورج سالمن اجرین او غنیمہ اور اگر زندہ واپس آ جاتا ہے تو اجر ثواب تو اسے ضرور ملے گا اس کے ساتھ ساتھ غنیمت بھی مل سکتی ہے اسے بخاری مسلم کی روایت میں آئے ہیں بہت عظیم حدیث ہے اور اس میں بھی جہاد النفس اور جہاد المال کی اہمیت بیان کی گئی ہے تیسری بات جہاد کی قسمیں علامہ ابن رحمتہ اللہ علیہ زاد المعاد جلد نمبر تین صفحہ نمبر چھ تابارہ چھ سے بارہ تک بیان کرتے ہیں دل جہاد ارب انواع لکھو نوع مراتب جہاد کی چار قسمیں ہیں ہر قسم کی اپنے اپنے مرتبے ہیں درجے ہیں نمبر ایک جہاد النفس نفس کا جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا اس کے چار مرتبے ہیں نفس کے خلاف اجاد کیسے کریں گے آپ نمبر ایک علم سے اور علم جو ہے بتعلم و دین الحق ہدایت کے راستہ اور دین حق کیا ہے اس کا علم حاصل کرنا جس میں سب, سب سے پہلے سر فہرست توحید, توحید کا علم ارکان ایمان کا علم ارکان اسلام کا علم پھر عبادات ہے پھر معاملات ہے یہ علم دین کا علم جو ہے یہ حاصل کرنا نمبر دو العمل به اس پر عمل کرنا نمبر تین علی اس کی طرف دعوت دینا نمبر چار صبر ادافی ہی اور اگر کوئی رکاوٹ آ جائے یا کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ صبر ضرور کرنا شیسف فرمائے و اف ونوا جہاد الحمد لین فرمائے تھے اور یہ جہاد کی قسم سے افضل ترین قسم ہے دلائل شیخ دلیل بیان کرتے ہیں پہلے تو یہ جو چار چیزیں ہیں اس کے دلیل ہے صورت العصر یہ شیاسن بیان نہیں کی لسورت العصر میں اللہ تبارک و تعالی العصر ان الانسان لفی خسر الا الین امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تو یہ چار چیزیں جو علم کے حاصل نہیں ہو سکتا علم ضروری ہے عمل صالح عمل وتواصل وتواصل تو عمل کرنا پھر الدعوه الی اس کو دعوت وتواصوا بالحق پھر تواصوا بالصبر صبر کی ادوسے کو نصیحت کرنا تو درائل بیان کرتے ہیں کہ افضل الجہاد ہے جیسے شیخ صاحب نے فرمایا ہے صدر ابو ذر غفاری رغل انہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افول الجہاد رج الفس ہوا بہترین جہاد وہ ہے کہ کوئی شخص جہاد کرے اپنے نفس اور اپنے ہوا نفس کے خلاف جسے ابو نائم سحصنت کے ساتھ روایت کیا ہے اور یہاں پر دیکھیں یو جاہد فیصبیلا کا لفظ نہیں ہے یعنی جہاد کونسا سا جہاد نفس کا جہاد وہ نہیں جس میں دشمن کے خلاف اب جہاد کرتے ہیں جس میں سبھی کا لفظ آئے گا نا وہ دشمن کے خلاف جہاد ہے تو یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا دوسری روایت عبداللہ ابرحم عبد الخاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سیدنا عبد بن بن اللہ برحم الخط بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افول الجہاد جہاد کی بہترین قسموں میں سے یہ قسم ہے بہترین جہاد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے فی اللہ صرف اللہ تعالی کے لیے عز و جل اسے طبرانی نے روایت کے علامہ البانی نے صحیح جامعہ میں اس کا ذکر کیا حدیث نمبر ایک صحیح ایک میں اور شخص بن تیم الله اللہ علیہ الجواب الصحیح من بدل دین المسيح جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 450 میں فرماتے ہیں وہ قصر المسلمون في هذا نوع من الجهاد اگر مسلمان مسلمانوں نے جہاد کی اس قسم میں کی وضعفوا ان جهاد اعداء مقاعد في الذل اور اس سات ساتھ کافر دشمن کے خلاف بھی وہ جہاد میں کمزوری محسوس کریں گے اور وزلت کا شکار ہو جائیں گے آگے ہیں شی صاحب وحید واہر اور اور جب کافروں کو طاقت ملی اور کافروں کا غلبہ ہو مسلمانوں پر فی الن مزاق علی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے اپنے گناہ اللہ تعیبت نقش ایمان جو ایمان کی کمی نے ان پر واجب کر دی ایمان کی کمی ہوئی دشمن کا غلبہ واجب ہو گیا یعنی ایمان کی کمی کیوں ہوئی گناہوں سے گناہوں کی کثرت واجب ہوا ایمان کی کمی اور پھر اس کے ساتھ واجب ہوا کہ دشمن کا غلبہ تو یہ ترتیب ہے گناہ ایمان کی کمی دشمن کا غلبہ جو ہی ایمان کم ہوتا رہے گا دشمن کا غلطہ دشمن کا غلبہ بڑھتا رہے گا جو ہی ایمان بلند ہوگا دشمن کا غلبہ کم ہوتا جائے گا آگے شیسا فرماتے ہیں ثم اذا تاب تو جب یہ مسلمان توبہ کریں اپنے رب کے توبہ جوع کر کے بتکمیل ایمانهم اور اپنے ایمان کو کامل کریں وسرهم الله تعالى الا عدوهم تو الله تعالی ان کو نصر عطا كما قال الله تعالى جسک اللہ ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان مؤمنين سوره ال عمران ایت نمبر 149 اللہ تعالیٰ فرمایا وہ لاتے ہی نہیں اور تم کمزور تمہیں کوئی حضر و غم نہ ہو وہ انتم لوں جب کہ تم اوپر ہو طاقت ہو تم, تم, تم تمہارے اندر انکن تم اگر تم مومن ہو تو طاقت اصل میں ایمان کی ہے بلندی ایمان کی ہے تو تمہاری بلندی کب انکن تم جب اگر تم مومن ہو تو جب ایمان بلند ہوتا ہے تو سر بھی بلند ہوتا ہے عزت بھی ہوتی ہے جب ایمان کم ہوتا ہے تو سر بھی خم ہوتا ہے اور ذت ہوتی ہے کالت آئے دوسری اچھی ایسا بیان کرتے ہیں اولم محسوت کو مصیبت کا داسب تم جب تمہیں کوئی مصیبت آ جائے اور اس سے پہلے مصیبت آئی تھی قلتم تم ان نہ تم لوگوں نے کہا یہ کہاں سے آئی کل ہوا منہ جمفو ان کو کہہ دیجیے اے میرے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری تمہارے اپنی وجہ سے ہے جمفو سے کم صورت ال عمران نمبر ایک یعنی جب مصیبتیں آئی ہیں اور یہ بیان ہو رہے جنگ احد کا جنگ احد کو اللہ تعالیٰ بیان کی صورت علیہ عمران ایک سو اکیس سے آگے تک جنگ احد میں آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کو حکم دیا کہ یہ جو جبل رما احد کا پہاڑ نہیں جو عہد کے پہاڑ کے سامنے چھوٹا سا ایک پہاڑ ہے چھوٹا سا اسے کہتے ہیں جبل رما اس پر تم لوگ چلے جاؤ اور تیر انداز جو تھے ستر تیر اندازوں میں سے نبی اللہ علیہ وسلم نے چنے اور وہاں پر ان کو حکم دیا کہ یہاں پر ٹھہرو اور تیروں سے دشمنوں پر حملہ کرو اور ثابت قدم رہو اور پہاڑ سے کبھی اترنا نہیں اگرچہ اسے بخاری میں اگرچہ پرندے بھی ہمیں نوچ لیں تمہیں اترنا نہیں یہاں تو صحابہ کرام نے دیکھا جب جنگ کی اسی بخاری میں جب جنگ کے شروع میں جنگ عہد میں غلبہ مسلمانوں کا تھا اور کامیابی کو نظر آ رہی تھی کہ مشرقین بھاگ رہے ہیں تو انہیں دوسروں کو کہا بھی دیکھیں ہمیں نبی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا اس وقت تک جب تک کہ جنگ ہو رہی تو جنگ تو ختم ہو گئی یعنی مشرق تو بھاگ رہے وہ جب دشمن بھاگ جائے جنگ ختم ہو جائے کہ نہیں ان کو ان کو, کو یہ گمان ہوا کیونکہ ایک سوچتے تھا کہ اشتہاد تھا ان کا جو صحیح بھی اس سے غلط بھی ہو سکتا ہے تو ان میں سے باز نے یہ کہا کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو اترو نہیں نبی کریم صو فرما ہمارے سارا پہ ہے نبی رحمہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جنگ ختم ہو یا نہیں ان کا فرمان واضح ہے یہاں سے اترو نہیں جب تک کہ دوسرا فرمان نہیں آتا اب اتر جو ہم اتریں گے نہیں دیکھیں ایمان دیکھیں تو باز نے کہا بھائی ہم اترتے ہیں تو اکثر اتر گئے سوائے ایک اور دو کے جو ان کا بیر تھے وہ بھی رہو کے ساتھ ایک بھی دو گے تقریباً اتر گئے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا اگرچہ تعویل تھی یہاں پہ تعویل کی صحابہ کرام نے غلطی کی یہاں پہ لیکن تعویل تھی وہ میں نے بتایا کہ ان کو گمان ہو گیا تھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چھوٹی سی نافرمانی بھی پسند نہ تھی مشرقوں نے حملہ کیا اسی جنگ پہاڑی پر قابض ہوئے اپنے تیر انداز بٹھا دیے اور مسلمان درمیان میں پھنس گئے آگے سے بھی مشرقین اور پیچھے سے بھی مشرقین اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ عہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشانی اور بہت غم ہوا صحیح بخاری کی روایت میں عماً عائشہ روزانہ سوال کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنگ عہد کے علاوہ بھی آپ کو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا جس, جس میں آپ کو زیادہ تکلیف ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ تمہارے قوم میں سے جو مجھے ملا وہ تو ملا جو تکلیفیں تھیں وہ تو برداشت تھیں لیکن عقبہ کے دن مجھے نہیں بھولتا عقبہ کے دن طائف کا سفر وہ بھی کٹھن و مشکل سفر تھا تو جنگ عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یاد تھی جنگ عہد میں ستر سے زیادہ عظیم صحابی شہید ہوئے اور ان میں سیر فہرست سید عبد عبدالمخالب اسد اللہ وسط رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنگ عہد کا جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا صورت عالیہ عمران میں تو یہ جو مصیبت تم پر آئی ہے صحابہ رام کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں یہ مصیبت تمہاری وجہ سے ہے میرے پیارے نبی کی نافرمانی فرمانی, نا فرمانی کیونکہ کی؟ اب دیکھیں ایک پہاڑ سے اترنا طویل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پسند نہیں آج کے دور میں یہ مسلمان توحید سے اتر کر شرک کی طرف آ رہے ہیں سنت سے اتر کر بدہد کی طرف آ رہے ہیں فرمان، فرمان، فرمان، نا فرمانے کی طرف آ رہے ہیں حق کی طرف چھوڑ کے نازل ہو رہے ہیں باقل کی طرف تو کیا اللہ تعالیٰ اس امت پر راضی ہے کہ اللہ تعالی اس امت کو مجھ عطا فرمائے گا احکم الحاکمین کی کیا یہ حکمت ہے تو صرف ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بلند کرو توبہ کر کے عمل صالح کر کے آج اگر شپ کو شخص کرتا ہے تو ابھی توبہ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی گردن آزاد کر لے آخرت میں بھی اس کی نجات ہے دنیا میں بھی جو ضلعت ہے اس سے بھی نجات ہے اس کو بھی باقی مسلمانوں کو بھی جو بدیات کرتا ہے ابھی میلاد النبی کا جشن آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے اس بدل پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے پھر امت کہتی ہے دیکھیں ہم ضلعت کا شکار ہیں بھئی ضلعت کے شکار میں آپ کا کو کوئی ہاتھ تو نہیں کبھی سوچا ہم لوگوں نے کیا اس کی وجہ ہم خود تو نہیں ہیں دیکھیں بات کرنا آسان ہے امت ذلت میں ہم سب کہتے ہیں لیکن یہ تو بتائیں کیا اس ضلع کی وجہ ہم خود تو نہیں اپنے اندر ہم دیکھیں جو ہمارے اندر نقص ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا اطافا کہ ہم توبہ کر سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ, ہم ہم عطا فرما کہ ہمارے جو بھی گناہ ہیں ہم, ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں جو باطل ہمارے اندر اس کو چھوڑ حق کی طرف آ جائیں یہ کوشش تو کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ ہر مسلمان کر سکتے ہیں میرے وہی کوشش تو اس لیے جب تک نافرمانی موجود ہے اس وقت تک ذلت سے ہم خارج نہیں ہو سکتے ہاں یہ الگ بات ہے اللہ تعالی کے بعض اسباب کونیہ ہیں اللہ کبھی چاہتا ہے تو کافر کو بھی عزت دے دیتا ہے کہ کافر فرما بردار ہے کیا کافر بھی نافرمان ہے تو اس طریقے سے کبھی کبھی اس نافرمان مسلمان کو بھی اللہ تعالیٰ عزت دے دیتا ہے لیکن اسباب شرعی سے نہیں اسباب کونیہ سے جس جیسے دیکھتے ہیں صورت الروم میں ہولی بس فی ہی عرب روم اور فارس کی جنگ تھی رومی جو تھے وہ کرسچن تھے اور جو فارسی تھے وہ مشرق تھے یہ مشرق وہی مشرق لیکن دونوں سے زیادہ مشرق اور زیادہ کفر تو ان کا تھا جو اہل فارض تھے تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ کیونکہ یہ اہل کتاب میں سے ہیں چلو یہ تھوڑا سے ان کی فتح ہو جائے گولی بچروی ادن الفرمایا دونوں کافروں کو کا میں جنگ ہوئی ایک کافر دوسرے پر ایک کافی دوسرے پر غالب ہو گیا تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر راضی تھا کیا اللہ تعالیٰ فارض پر راضی تھا کیا نہیں میرے بھائی وہ بھی نا یہ بھی نا فرمان دونوں فرمان ہے لیکن اسباب کون سے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی فتح دے ہی دیتا ہے تو کیونکہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اگر تم لوگوں کا یہ کہنا ہے تو کبھی جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں کیوں مسلمانوں کو فتح ملی ہے تو فتح ملتی نا افغانستان کی جہاں فتح ملی کیوں ملی ہے میرے بھائی یہ اسباب کونی ہے اللہ تعالی کی اسباب کونیا سے کبھی کبھی جیت اور فتح ہو ہی جاتی ہے لیکن جب اللہ تعالی راضی ہوتا ہے جیسا کہ صحابہ کرام کی آپ جہاد دیکھیں وہاں پر جو جہاد اس کی نوعیت اور تھی اور آج کے زمانے میں جو جہاد اس کی نوعیت اور ہے دوسری قسم ہے جہاد کی جہاد الشیفان شیطان کے خلاف جہاد کرنا اور اس کے دو مرتبے ہیں نمبر ایک جہاد و اہلدف میوقی لیب میں شبہات و شکوق القاط حافل ایمان شیطان کا جہاد کے دو مرتبے ہیں کیونکہ شیطان کی مدخل بھی دو ہیں راستے بھی دو ہیں ایک شبہات ہے ایک شہوات ہے ایک غلط فہمی کا شکار آپ کے اندر ڈال دیتا ہے آپ کے ذہن میں شیطان غلط فہما ڈال دیتا ہے اس کے خلاف جہاد اور دوسرا شیطان جو ہے آپ کے اندر شہوت کو جگا دیتا ہے اس کے خلاف جہاد تو شیطان کے جہاد شیطان کے خلاف جہاد کرنے کے دو مرتبے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اس کو روکنا جو شیتان شبہات اور شکوک اور غلط فہمیاں ڈالتا ہے مسلمان کے دل کے اندر جس سے ایمان کی کمی ہوتی ہے اور جب کوئی مسلمان یہ جہاد کرتا ہے شیطان کے خلاف تو اس کا جو فروٹ اسے ملتا ہے جو فائدہ ملتا ہے وہ ہے ال تو جب شکوک شفا ختم ہو جاتے ہیں غلط فہموں کا ازالہ ہو جاتا ہے اس جہاد سے تو بچتا کیا ہے پیچھے دل میں یقین بچتا ہے دوسرا جہاد جو شیطان کے خلاف ہے وہ دف الابن الارادات طلفا سہوات جو بد ارادے ہیں جو شہوتیں ہیں وہ شیطان جگا دیتا ہے مسلمان کے دل میں اور اس کا جہاد ہوتا ہے ان شہوات کو روک ان شہواد سے روکنا پوری کس چیز سے کیا جاتا ہے صبر سے اور اس کا فروٹ کیا ملتا ہے صبر ملتا ہے جب اگر آپ کو روکتے ہیں شہوت سے زنا شہوت ہے سود شہوت ہے اگر ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں زنا کرنے سے سود کھانے سے تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ آکار فرماتا ہے اس جہاد کے عوض میں جو فائدے ملتے وہ ہے صبر کا اور یقین اور صبر دو ایسے عظیم انعامات اللہ تعالی کی طرف سے اگر ایک شخص میں مل جائے تو وہ شخص امام بن جاتا ہے عام مسلمان نہیں رہتا امام اللہ تعالیٰ فرماتا سورة سجدہ چوبیس میں و منهم یہدون نبی امرینا لما صبر وقان بھی آیاتین اور ہم نے ان میں سے بنائے امام اما یہ امرینا جو ہمارے ہدایت سے لوگوں کو جو, جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں کب دیے کب ہمیں ان کو امام بنایا لما صبر جب ہم نے صبر کیا وقان نبی آیات اور ہماری آیتوں پر جب انہوں نے یقین کیا تو صبر کب ہے جب شہوتوں کے خلاف جہاد کیا جائے شیطان کا اور یقین تب آتا ہے جب شکو کو شبہات کے خلاف جہاد کیا جائے شیطان کا <تصفح> و... <تصفح> شکو کو شبہات کا جہاد کیا جاتا علم سے بات بتانے میں بھول گیا شکو کو شبہات کا جہاد کرتے ہیں علم سے اور شہوت کا جہاد کرتے ہیں صبر سے تو علم حاصل کرنا ضروری ہے شیطان کے جہاد کے خلاف تو شیطان کے جہاد شیطان کے خلاف جہاد ہوتا ہے دو طریقوں سے علم سے اور صبر سے تیسرے قسم کا جہاد ہے جہاد القفار والمنافقین کافر مشرک اور منافقوں کے خلاف جہاد کرنا اس کے چار مرتبے ہیں چار مرحلے ہیں نمبر ایک بال قلب دل سے جہاد کرنا نمبر دو باللسان زبان سے جہاد کرنا نمبر تین بالمال مال سے جہاد کرنا نمبر چار بالنفس اپنی نفس سے جہاد کرنا اور جہاد الکفار اخص بالید وجہد منافقین اقسب السان کافروں کا جہاد زیادہ تر حادثہ کیا جاتا ہے اور مرافقین کے خلاف جہاد جو ہے وہ زیادہ تر زبان سے کیا جاتا ہے اور زبان سے جہاد یعنی علم سے ہوتا ہے وہ جہاد مرافقین اصل البن جہاد القفار اور مرافقوں کا جہاد جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے کافروں کے خلاف جہاد کرنے سے سیدنا انس بن مالک مغر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا جشر صنت مشرکوں کے خلاف جہاد کرو اپنے مال سے اپنی جان سے اور اپنی زبانوں سے, ابو سے روایت کیا دو ہزار پانچ سو چار دل سے جہاد کیسے کیا جاتا ہے بغض اور نفرت سے یعنی کافروں سے بغض کرنا ان سے نفرت کرنا اگ کے ساتھ محبت نہ کرنا اور دوستی اور دشمنی دوستی ان کے ساتھ دینی دینی دوستی نہ رکھنا اور یہ ہر مسلمان کر سکتا ہے ہر مسلمان کوئی ایسا مسلمان ہے جو نہیں کر سکتا دل سے کافر سے نفرت نہیں کر سکتا کیا اللہ کا یہ حکم ہے جو, جو مسلمان دل سے کافر سے نفرت کرتے وہ بھی مجاہد ہے وہ دل سے جہاد کر رہا ہے دوسرا باللسان زبان سے جہاد کرنا اور یہ کام ہے اہل علم کا علماء کا اور یہ ہوتا ہے بھی بیان الحق ورت علی شبہات میں غلالات بھی اور یہ جہاد جو اہل علم جو زبان سے جہاد کرتے ہیں یہ حق کو بیان کرنے سے اور جو غلط فہمی اور شبہات ہیں ان کا ازالہ کرنے سے کس چیز سے حج و برحان سے دلیل کے ساتھ جب حجت قائم ہوتی ہے مخالف پر تب یہ جہاد نمایاں ہوتا ہے اور اس کی دلیل میں اللہ تعالی فرماتے ہیں <تصفيق> سورة الفرقان صورت نمبر باون میں فلاطو علقا فرین و جاہد ہم بھی جہاد کی اطاعت نہ کرو اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافنوں کی اطاعت نہ کرو اور ان کے خلاف جہاد کرو جہاد کبیر کس چیز سے جہاد کریں اب دیکھیے فیس بل کا لفظ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں مال اور نفس سے تو یہاں پر فیس بل کا لفظ نہیں ہے وہی فائدہ ہے تو کس چیز سے زبان سے علم سے جہد نبی یعنی قرآن مجید سے جہاد کرو تو قرآن مجید سے بھی جہاد ہوتا ہے وہ قرآن مجید سے جو جہاد ہوتا ہے وہ قرآن مجید کا علم حاصل کرنے سے ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا علم حاصل کرو اور کافروں اور مشرقوں مرفقین کے خلاف جہاد کرو وہ یہ کام ہے علماء کا عوام الناس بھی یہ جہاد کر سکتے ہیں زبان سے کیسے کر سکتے ہیں عوام الناس دعا سے کہ وہ اپنے مسلم بھائیوں کے دعا کریں تو زبان سے دو قسم کا جہاد ایک علماء کے لیے ہے وہ حجرت البرحان قائم کرنا اور مشرقی کفار کے باطل عقائد کا رد کرنا اور عوام اللہ سے جو نہیں وہ بھی زبان سے جہاد کر سکتے ہیں علماء کے مجاہدین کے لیے دعا کرنے سے نمبر تین مال سے جہاد وہ ہوا جد اور یہ اس شخص کے لئے خاص جس کے پاس مال ہو اور جس کے پاس مال نہیں ہے خود فقیر محتاج ہے وہ خود اپنی زندگی پہ گزارتا ہے تو وہ کیا مال سے جہاد کر سکتا ہے نہیں کر سکتا نمبر چار بن نفس اپنی جان سے جہاد کرنا اور یہ جہاد ہے جو کافر مشرقوں کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے ہاتھ سے اپنے بدن سے جسم سے اور ہتھیار سے اور یہ جہاد تب تک ہوتا ہے جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں یا ان پر غلبہ نہ ہو جائے اور وہ جیزے نہ دے دیں یا اگر وہ یہ بھی نہیں کرتے تو پھر ان کو قتل کرنا ہوتا ہے اگر وہ رکاوٹ پیدا کریں تو کی دعوت میں جیسے اللہ تعالی نے فرمایا تكون كله اللہ تعالی نے فرمایا اور ان کے خلاف قتال کرو جہاد کرو کب تک جب تک فتنہ فتن فتن مطلب شرک ہے جب تک شرک کا ہو اور سارا کا سارا دین اللہ تعالی کے سرت النفان اللہ نے فرمایا ہے چوتھے قسم کا جہاد جہاد ارباب الظلم وحبد المکرات ظالموں کے خلاف اور اہربی تعلقرات کے خلاف جہاد کرنا اور اس کے تین مرتبے ہیں تین صورتیں نمبر ایک ہاتھ سے جہاد کرنا اور یہ اس کے لیے ہے جو اپنے ہاتھ سے جہاد کر سکتے ہیں یعنی حکمران اور جو حکمران کے ساتھ لوگ ہیں گورنمنٹ پولیس والے ہیں پولیس کے ادارے ہیں جو بھی ہیں وہ ہاتھ سے جہاد کریں گے نمبر دو زبان سے جہاد اور یہ ان کے لیے ہی جو زبان سے جہاد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور وہ ہیں علماء اور طالب علم جو علم سے اور بیان سے جہاد کرتے ہیں نمبر تین بالقلب اپنے دل سے جہاد کرنا اور یہ ہر مسلمان کے لیے ہے کہ وہ اپنے دل سے جہاد کر سکتے یہ سب کی سطایت ہے کچھ حصہ یہ نہیں کہتے میرے اندر یہ سطایت ہے کہ میرا دل جو ہی یہ نہیں کر سکتا دل تو آپ کے آپ کے ہاتھ میں ہے کسی چیز کو پسند کرنا ناپسند کرنا کہ آپ, یہ آپ کے اپنے, اپنے بس میں اپنے اختیار میں ہے اور یہ کہ جو بھی منکرات ہے جو ظلم ہے آپ اپنے دل میں اسے غلط سمجھو کہ یہ غلط ہے یہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا اور اس کے دلیل میں سے مسلم کی روایت حدیث نمبر انچاس میں سیدنا بر اب شہید الخدی رول الن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ر منکم کو تم میں سے جو کوئی شخص منکر دیکھے فل و تو اپنے ہاتھ سے اسے تبدیل کرے فلن نیست اگر اپنے ہاتھ سے تبدیل نہ کر سکے فبیلیسان تو اپنی زبان سے فعلمستقیں تو اپنے اگر ہاتھ زبان سے بھی نہ اسے دور کر سکے فبی تو اپنے دل سے ضرور اسے دور کرے وہ زیر قبولف المان اور یہی ایمان کی کمزور ترین درجہ ہے علامہ عبدالقیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ان مراتب کو بیان کیے جو جتنے مراتب میں نے بیان کیے علامہ عبدالقیم کی کتاب سے جو میں نے حوالہ بیان کیا ہے زاد المحاد نمبر نمبر چھ سے بارہ تک یہ ساری مرتبے موجود ہیں علام محمۃ آخر میں جب یہ ٹوٹل تیرہ مرتبے ہیں جہاد کے یہ بیان کرتے ہیں آخر میں فرماتے ہیں فہاد ہی صلاحت و عشرت مرتبہ من یہ تیرہ مرتبے ہیں جہاد میں سے اور جو شخص مر جاتا ہے اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اس نے کبھی جہاد نہیں کیا غلام جہاد نفسه ہو بالغزو اور نہ اس نے اپنے نفس کو کبھی کہا کہ میں جہاد کروں گا ما من النفاق تو اس کی موت نفاق پر ہوئی نفاق کے ایک حصے پہ ضرور ہوئی تیرہ مرتبے ہیں یعنی جو دل سے بھی غلط کو غلط نہ کہے جو دل سے بھی منکر کا انکار نہ کرے تو اس کے اندر کوئی ایمان کی ضرورت رہ جاتے کبھی تو وہ تو منافق ہے تو اس لیے یہ تیرہ مرتبے ہیں جیسے حدیث میں کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو جس کی موت اس حالت میں ہو کہ اس نے کبھی جہاد نہ یا جہاد کی طرف اس نے نفس و راغب کی نہ کیا ہو تو وہ نفاق میں مرتا ہے بعض لوگوں نے سمجھے صرف تلوار کا جہاد نہیں یہ مرتبہ الحمرۃ یہ تیرہ مرتبہ میں سے اگر کوئی ایک مرتبہ بھی ایک مرتبہ پر بھی عمل نہ کیا جائے تب اس کی موت نفاق پہ ہوتی ہے اور جہاد کی قسموں میں سے دو قسمیں ہیں جہاد القلب اور جہاد الدفع طلب پلب مطلب آپ خود اٹیک کریں ہجوم کریں دشمن پر جہاد و طلب آپ خود جہد دفع اپنا دفاع کریں جو جہاد و طلب ہے وہ اللہ تعالی کی دین اللہ تعالیٰ کی توحید کتاب و سنت کو پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے اور جہد دفع جو ہے وہ مسلمانوں کے جان عزت اور مال کو محفوظ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے جہاد کا حکم زاد الماعید جلد نمبر تین صفحہ نمبر میں ابن القیم محمد اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اور جہاد کا حکم جو ہے اس پہ اس میں تفصیل ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جتنی بھی جات کے قسم اور مرتبے ہیں اسی طریقے سے اس کا حکم ہے نمبر ایک جہاد النفس جہاد النفس جو ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے فرض ہے اور جو مرتبہ نے بیان کیے ہیں جہاد النفس کے وہ چار مرتبہ سارے یہ فرض عین ہر مسلمان پر جیسے نماز فرض عین ہے یہ جہاد بھی ہر مسلمان پر فرض عین ہے نمبر دو جہاد الشیفان شیطان کے خلاف جہاد کرنا بھی فرض ہے ہر مسلمان پر کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ان الشیطان شیپان فتخ ادوا عدو بشک شیطان تمہارا دشمنت اسے اپنا دشمن ہے تو شیطان سے دشمنی تب کی جا سکتی ہے جب اس کے خلاف جہاد ہم کریں فتخ عدو فعل ام یعنی فرض ہے تم لوگوں پر تیسرے اور چوتھے بات پر جو جہاد ہے جہاد القفار منافقین اور حبید المقراد کے خلاف جو جہاد ہے تو اس کی اور حكم هي والتحقيق تحقيق کرنے کے بعد ان جنس هذا دل جہاد فرض عین اس جہاد کی جنس جو ہے حقیقت میں یہ بھی فرض عین ہے لیکن اما بالقلب یا تو دل سے باللسان یا زبان سے و بالمال یا تو مال سے و اما بالیت یا اپنے ہاتھ سے كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الانواع ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان چاروں قسموں قسم پر عمل کرتے ہوئے یہ جہاد ضرور کرے يعني یہ جو ہاتھ سے کر سکتے ہیں وہ ہاتھ سے کرے جو ہاتھ سے نہیں کر سکتا ہے مال سے کرتا تو مال سے کرے جو ہاتھ اور مال سے نہیں کر سکتا زبان سے کرتا تو زبان سے کرے جو ہاتھ اور مال اور زبان سے نہیں کر سکتا تو دل سے تو ہر مسلمان کر سکتا ہے نا تو دل سے ضرور کرے اور بحث بالقدر قدرت استفایت کے مطابق وہ یکن حادر جہاد بنگرجموع اور اگر ہم یہ دیکھیں پوری امت کے مجموعہ کی طرف یعنی ہر مسلمان کا الگ حکم دیا ہے اور پھر پوری امت کی طرف اگر دیکھیں تو اس جہاد کا اور حکم ہوتا ہے یعنی کافرو کے خلاف جہاد ظالموں کے خلاف جہاد بدایتی کے خلاف جہاد جو ہے اگر ہر مسلمان اپنی طرف دیکھے تو اس کا حکم ہے فرد عین ان چار سے اگر امت کو ہم دیکھیں پوری امت کو تو, تو یہ جہاد ہوتا ہے فرض کفایا فرد عنی پوری امت پر یہ جہاد فرد کفایا ہے فرض کفایا کا مطلب ہے اضام ابھی میقفی مسلم سب عادل باقی ہیں. اگر مسلمانوں کی, کی کافی تعداد میں اتنی تعداد میں لوگ اس پہ عمل کریں تو باقی پر گناہ نہیں ہوتا اگر اتنے لوگ آ جائیں امت میں سے اور اس جہاد پہ عمل کریں تو باقی جو لوگ جو نے یہ جہاد نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں اسے کہتے ہیں فرض کفایہ اور اگر سب چھوڑ دیں کوئی بھی نہ کرے تو پھر سب پر گنا ہے جب تک کہ کافی تعداد میں بعض لوگ نہیں آتے اور اس کام کو نہیں سنبھالتے اس کا حوالہ زاد المحاد جلد نمبر تین صفحہ نمبر سفر نمبر چونسٹھ اور فتح الباری جلد نمبر چھ صفحہ نمبر سینتیس اور فتاوہ بن باز رحمتہ اللہ علیہ جلد نمبر اٹھارہ صفحہ نمبر باسٹھ میں جہاد القلب شفات فرماتے فرض فائع ہے یہاں یعنی جہاد کا حکم جو ہے فرد عین یا فرد کفایہ کے درمیان میں ہے یہ لمبی تفصیل زیادہ المعات سے میں نے بیان کی اس سے ملتے جلتی تفصیل. تفصیل جو ہے وہ فتح باری میں ہے اور جہاد کا حکم جو میں نے بیان کیا مختصرا جو ہے وہ فتح و بمباز میں بھی موجود ہے تو جہاد الطلب اور جہاد دونوں جو ہیں جہاد الطلب فرض کفایہ ہے قدرت کے ساتھ طاقت کے ساتھ اور جہاد دفع جو ہے وہ فرض عین ہے قدرت اور طاقت کے ساتھ جہاد کا مقصد کیا ہے اچھا جہاد فرض عین کب ہوتا ہے حکم یہ بھی میں بات بتا دوں جہاد فرض عین شیب غزیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلغ المرام کی شرح میں کہ چار ایسے موقع ہیں جب جہاد جو فرض گیا فرض عین بن جاتا ہے ہر مسلمان پر نمبر ایک اذا حضر الصف جب وہ صف میں داخل ہو جائے جہاد کے اب اس پر فرض عین ہو گیا جب تک نہیں آئے تھے فرض کفایا تھا اب اگر شامل ہو گیا تو اب جا نہیں سکتا اب فرض عین ہو گیا اس کے اوپر نمبر دو ادر تنفر الامام اگر حق میں سے حکم دے کہ تم نے جانا ہے اب اس پر فرض عین ہو گیا ضروری ہو گیا اس کے لیے نمبر حصل ادر حسد یعنی اگر دشمن حملہ کر دے اور پورے اس ملک کا یو شہر کا محاصرہ کر لے تو یہاں پر فرض عین ہو جاتا ہے ہر اس شخص پر جو طاقت رکھتا ہے اس شہر میں جو رہتا ہے کہ وہ جہاد کرے فرد عین بن جاتا ہے نمبر چار ادھر ٹوج علیہ اگر مسلمانوں کو اس شخص کی ضرورت پڑ جائے یعنی اگر وہ شخص کوئی خاص علم رکھتا ہے اسلحے میں اس کی ضرورت پڑ گئی تو اسے جب حاکم بلائے تو اس کو جانا جو اس پر فرد عین ہے اور یہ سارے کی ساری چیس فرمادی یہ سارے کی ساری جو میں نے باتیں بتائی ہیں اس کی شرط طاقت اور قدرت کا ہونا ضروری ہے اور اس کی دلیل جو ہے جو میں نے بات بنگشا فرماتے ہیں قرآن مجید میں اور اس حادیث میں بہت زیادہ ہیں کہ طاقت اور قدرت کے ساتھ جو ہے فرائض پہ عمل کیا جاتا ہے قدرت نہیں تو پھر فرائض بھی ثابت ہو جاتی ہیں جہاد کا مقصد کیا ہے ہم جہاد کیوں کرتے لاتا جہاد کو مشروع کیوں کیا ہے اس کے دو بڑے مقصد ہیں کچھ باغلوں میں تین بھی بیان کرتے ہیں لیکن مختصر دو ہی ہوتے ہیں نمبر ایک جہاد طلب جو ہے ہم کیوں کرتے ہیں ہم خود کافر پر اٹیک کیوں کرتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کیوں مشروع کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی کا نام بلند ہو اور یہ دین بلند ہو اور اس کے لیے اس کے دلی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قاتر امحت تکون فتن و یقون الدین کلّہ اور اس وقت تک کافروں کو خلاف جہاد کرتے رہو قطع کرتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور بعض فصری نے فرمایا فطر مطلب شرک ہے وہ یقن ودین اور تک کہ سارے کا سارا دین اللہ تعالی کے لیے نہ ہو جائے وہ یقون الدین دوسری مقصد دوسرا مقصد جہاد کا یہ ہے اور یہ مقصد جہاد الدفع کا ہے کہ جب ہم دفاع کرتے ہیں اپنا تو اللہ تعالیٰ نے کیوں مشرور کیا ہے اس کی کیا ضرورت تھی اس کا مقصد یہ ہے کہ نمبر ایک اللہ تعالی کا نام بلند ہو یا دین بلند ہو نمبر دو اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جان عزت اور مال بھی محفوظ رہے اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے صورت نصاح نمبر پچہتر میں من الرجال والنساء والولدان و نسا ربنا اخرجنا من هذه الخرجنہ ادر اقوال واجعل لنا من اللہ ولیین واجعل لنا من کا نشیرہ سورت النساء ایت نمبر پچہتر میں لگ الرمات ہیں اور جو کمزور ہیں مردوں میں سے اور